بن طالب اب ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں بنل الله طویل لا لا ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر لغور محلقاتها وكل محفة بدعا وک اللہ دلال یہ ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب جو سیرت ابن حشام سے مختصر ہے اور یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحیمہ اللہ نے لکھی اور خاص طور پر واقعات کے ساتھ اشارے کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جو رہنمائی ہے ہمارے لیے اس کی طرف دل خصوص جو خاص باتیں تھیں ان کو نشان کیا تو اب ہم چلتے ہیں پھر چھٹی ہجری میں مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے ہیں اللہ رب العزت نے اسلام کو متمقن کر دیا مدینہ میں اور اللہ کا یہی طریقہ ہے اور یہ وعدہ ہے یہ وعدہ انبیاء علیہ مسلاط السلام, السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ عام ہے اب ننی لا شری کو من کافر آباد غالب آگے ایک کیسے ہے آخری شکر یاد نہیں کہ اللہ یہ نہیں یہ نہیں بھارت سورہ نور میں دیکھ لیں آخر میں یہ یہی کہ اللہ ایسے فاسقوں کو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اس کے بعد فخر کیا اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی راہیاب اور کامیاب نہیں کرنا و لا یا القوم الفاسقین فاسکین ہے والبہ اسی مفہوم کے اندر ہے تو یہ کیا آیت ہے اور کیا معنی ہے ذرا غور کر لیں مفت بالکل کہ اللہ نے وعدہ کیا تو آپ یہ بتائیں وہ من اوفا بہ من اللہ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون کیا کیونکہ وعدہ پورا تو ہر دنیا میں اللہ رب العزت کا نیک بندہ بھی کرتا ہے مگر بندے مخلوق اور خالق کی کیا نسبت خالق تو اپنا وعدہ پورا کرنے پر قادر ہے بندہ تو ہو سکتا ہے قادر نہ ہو سکے اور اس وجہ سے کہ اس کے پاس وعدہ پورا کرنے کے لیے سطاف جو ہے وہ چھن جائے اور وہ وعدے سے پیچھے رہ جائے مگر ربلال وی ہے اس نے جب وعدہ کر لیا تو پھر سمجھیے کہ وہ کام ہو گیا اس میں شک کرنا شرک ہے تو اللہ نے کیا وعدہ کیا وا بل اللہ دینا پہلے یہ وعدہ اس نے سب سے نہیں کیا ایمان والوں سے کیا وہ ایمان والے جو عامر الفالحات جن کا ایمان سچا ہو اور اس ایمان کے اثرات ان کے عمل سے واضح ہو جائیں ان کا عمل ثبوت دے دے کہ ان کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے ان سے کیا وعدہ کیا لکلی فن نامفل اور لام تاکید نون فکیلا اس کا مطلب ہے کہ ربے دل جل جلال للترام فرمارے گا ضرور بے یہ بات پلے باندھ لو یہ بات یقینی ہے یہ مالک کا دستور نہ بدلنے والا ہے للت تک نس نہ خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان کے پہلوں کو اللہ تعالیٰ بناتا رہا یعنی یہ اللہ کی نہ بدلنے والی سنت ہے جو کہ جاری ہے اس کے بندوں میں کہ جب بندے ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور ایک کے لیے نہیں کہا یہ گروہ کے لیے کہا جب اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے جہلیت کے اندر لوگ ایمان سب جم جاتے ہیں اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قیمت ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں قربانیوں پر قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں پھر جب رب جلال والاکرام کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے اور ان کا امتحان لیا جا چکا ہوتا ہے اور وہ اس قابل سمجھیے کہ یہ اس پہ یوں سمجھاتے آتی کہ وہ قابل ہو ہی جاتے ہیں کہ خلافت کا بار اٹھا سکے پھر اللہ رب العزت انہیں خلافت اٹا کرتا دنیا میں عزت دیتا ہے والا نبت دلن با خوب تن دین اللہ قباء پھر اس دین کو ان کے لیے قائم فرما دے گا وہ دین جو ہے معاشرے کی شکل میں اقتدار کی شکل میں عزت کے ساتھ ا لہرا رہا ہوگا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا پھر نقشہ کیا ہوگا خلافت اسلامی کا اس قدر جامع نقشہ میرے مالک نے کھینچا کہ رد جلال للی گرام کے کلام کا موجہ ہے یہ کوئی بھی اس کی نظیر نہیں لا سکتا خلافت کا کیا نقشہ کھینچا یا خلافت دو باتوں سے رقم دیں ایک مثبت ایک منفی کون سے مثبت بات خلافت میں یا ابدون علی میری عبادت کریں گے یعنی ان کی فلو اور جنگ ان کی بین الاقوامی سیاست ان کی ملکی سیاست ان کی معیشت اور معاذ ان کا اقتصاد تمام کے تمام تعزیرات ان کی دوستی اور دشمی حتہ کہ ان کی جنگ اور ان کی تہذیب و ثقافت سب میں یا بدو نبی میری عبادت کا نقشہ ہوگا ہر ایک کی تان اسی پر ٹوٹ رہی ہوگی کہ اللہ اکبر سب معاشرہ اپنے عمل سے پکار رہا ہوگا کہ یہاں اللہ کی چلتی ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی لا یو शै کوئی آ میرے ساتھ سی آ جب ربی میں بولا جاتا ناقیرا چھوٹی اور بڑی ہر شہ پر بولا جاتا ہے میرے ساتھ تم ذرہ بھر بھی شرک کو نہ پاؤ گے وہاں صرف تو بےخو بند سے اکھاڑ دیا جائے گا اور اسلامی حکومت آخری درجے کی بھی ہو جس نے صرف کو فجور ڈر کرائے اس میں بھی اسلامی حکومت کہلائے جانے کے لیے کم از کم اللہ رب العزت کی عبادت کے بنیادی نشانات موجود رہنے چاہیے امر بن معروف اور کم از کم اس نے شرک جو ہے اس پر نقیب اور اس کی مخالفت اور اس کا انکار اس کے کم از کم نشانات پانے پائے جانے چاہیے ورنہ میں اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکومت نہیں ہے لاکھ لوگ اسے اسلامی حکومت کہتے ہیں جس طرح کہ آخری زمانے میں ترکی کی خلافت کا حال ہوا کہ وہاں پر کپاڑ کے جھنڈے ان کی اسمبلیوں پر لہرائے جاتے تھے اور صرف سر عام ہو رہا تھا بلکہ ہرامون کے علماء نے اس وقت نجد میں محمد بن عبد الوہاب روی مہل کی دعوت کے ذریعے انقلاب برفا ہو چکا تھا اور اس وقت کے علماء اور ان کا جو سب سے بڑا مفتی تھا جیسے آج یہ عبدالعزیب بن عبداللہ ہے یہ اس سے پہلے نباز تھے اس وقت عبدالطیف بن عبد الرحمان تھے انہوں نے ترکی حکومت کی تقسیر کی ترکی خلافت جسے کہتے ہیں کہ تقسییر کی جبکہ بادشاہ نے عبداللہ بادشاہ تھا اس وقت یہ درمیانی حکومت ہے سعودیوں کی پہلی حکومت وہ ابھی محمد بن عبد الوہاب کے وقت قائم ہوئی رحم اللہ وہ تو این علام من میں ہوا تھی سوائے اس کے وہ بادشاہ ہی تھی خلافت نہیں اس کے بعد یہ کمزوری تھی اس کے بعد درمیانی حکومت قائم ہوئی تو وہ حکومت اسلامی حکومت کہلائے جانے کے لائق ہے اور پھر یہ تیسری حکومت ہے جس نے بے غیرتی کی ہر حد کو توڑ دیا تو درمیانی حکومت میں عبداللہ بادشاہ تھا اور اس کے بھائی سعود نے اس کی بغاوت کی اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بادشاہ نے اس ترکی خلافت سے مدد مانگی اس وقت عبد الطیف بن عبدالرحمن نے بادشاہ کی بیگ سے ہاتھ پھینک لیا اور بادشاہ کو پہلے سمجھایا سمجھا نہیں پھر اس کی بیچ سے ہاتھ پھینک کر بازی کی بیچ کی سعود سے اور سعود پھر غالب آیا سعود حاصل ہوا مگر جب ترکی والوں سے مدد مانگی گئی تو وہ آ گئے اور آ کر خود عبد الطیف بن عبدالرحمن لکھتے ہیں کہ وہ ہمارے شہروں میں داخل ہوئے انہوں نے توحینیوں کو قتل کیا انہوں نے وہاں پر قوم لوٹ والے عمل کیے اور توحید کے ساتھ اور توحید کی فکر کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو دشمن کیا کرتے ہیں جب وہ غالب آیا کرتے ہیں تو یہ ایسی خلافت نہ ہمیں درکار ہے نہ یہ خلافت کبھی خلافت کی ضرورت کو پورا کرتی ہے اور اگر خلافت ہمیں چاہیے اور ہم خلافت کے خواہاں ہیں اور کون ہے جو خلافت کو سرستا نہیں ہے تو خلافت کے لیے یہ بنیاد جو ہے اللہ نے ہمیں بتا دی اس کی طرف توجہ کریں آخر خلافت ختم کیوں ہوئی پہلے بھی تو تھی نا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہم پہنچے متمقم ہے مدینے میں کیوں متمقل ہے کیوں دین قائم ہو گیا ہے کیوں یہ سرزما کلیلہ چھوٹی سی جماعت جو ہے دنیا بھر پر اس کی حیبت کاری ہو چکی ہے وجہ ہے آمنوس فلحاظ انہوں نے یہ شرط پوری کی اور جتنی کبھی شرط ہوگی اتنی شاندار حکومت ہوگی جتنی کمزور طریقے سے اس شرط پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنی حکومت میں کمزوری ہوگی یہ شرط جب ختم ہوئی تو حکومت چھین لی گئی اور ضلعت اور مسنت ہم پر تاریخی کر دی گئی یہاں تک کہ بلاد المسلمین نے یعنی مسلمانوں کے شہروں میں نہ کہ اسلامی شہروں میں یاد رکھیے مسلمانوں کے شہروں میں اور مسلمانوں کے ملکوں میں اس وقت کافرہ حکومتیں جو ہیں وہ مسلط ہیں اور اس وجہ سے کفار اس طرح سے ہم پر حملہ آور ہے کہ جیسے کھانا چنا جا چکا ہے نبی علیہ اللہ کے نے نکال دی اور لوگ کہہ رہے کہ آؤ کھانا کھاؤ جب تر خان پر ترخو پڑے تو یہ ہے اصل وجہ اس کی فکر کرنی چاہیے اور سب سے پہلے آغاز یہی سے ہوگا کہ ہم ایمان کی تقریر کریں کیونکہ وہ ایمان جس میں سرتا ہے ایمان نہیں اللہ ایمان وہ ایمان والے جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کیا ان کا ایمان شفاف رہا اور اس ظلم سے مراد شرک ہے الاحمل امن بہو محتدول امن خلافت قوت ہر طرح کے خوف کا ختم ہو جانا اور دشمن کے سامنے گردن کا اونچا ہو جانا یہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بہو محتدل اور وہی ہو جاتی تو پہلے ایمان کو خالص کیا جائے اور ایمان کو خالص کرنے کے ساتھ عمل ضروری ہے اسی لیے صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھتے اور قرآن سیکھتے اسی طرح امام بخاری نے کہا اس میں فاح اللہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں کال اور عمل سے پہلے میں تو علم کس بات کا کہ اللہ اللہ واحد اور کل اس کے اب ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف جو جو جعفر خودفر ابی طالب وساہد جعفر بن ابی طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چکرا کے بیٹے علی کے بھائی بڑے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لاتے ہیں حباشاہ سے کیونکہ اب اسلام متمکن ہو چکا خبر پہنچ چکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ کفار کو سزائیں دے رہے ہیں ان کی غداریوں پر انہیں پیسا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کی اچھی طرح خبر لی جا رہی ہے اور اس وقت اسلام کا تھریرا خوب شان کے ساتھ مدینے کے اوپر لہرا رہا ہے تو اس وقت جعفر بن عبی طالب جو ہیں وہ حادثہ میں جو پردیسی ہوئے تھے وہ آج پردیش کو چھوڑ کر اپنے دیش اور دارال اسلام کی طرف لوٹتے ہیں جہاں اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوش نصیب ہیں جعفر بن نبی طالب اور ان کے ساتھی اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو اور اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے والا بنا دیا طالبہ اور اس غزوہ میں غزوہ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کا بیٹا علی کا بھائی جعفر بن نبی طالب اور اس کے حرفت تشریف لائے رضوان العالما اور ان کے ساتھ اشری لوگ تھے ابو موسا آشری اور ان کے اصحاب ان کے بھائی اور ان کے قبیلے والے سالا ابو موسا آشاری ابو موسا اچاری رضی اللہ تعالیٰ ہیں بالا غانا ہمیں یہ خبر پہنچتی مکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سلام جو ہیں وہ چلے گئے ہیں مکہ سے اور مدینہ میں تشریف لے گئے بن الدین اور ہم یمن میں سے تو ہم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے آنا اخوان جی میں اور میرے کوئی جی کو تقریباً پچاس سے کچھ اوپر لوگ میرے ساتھ میری قوم کے ہم چلے گئے فرقین سفینہ ہم ایک جہاز پر سوار ہوئے القت القت نجاشی جہاز نے ہمیں نجاشی کے پاس اتار دیا تو اس کے بعد پبا فکنا جعفر اصحاب ہم جعفر بینبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب جو پہلے سے عجرت کر چکے تھے ان کے ساتھ جا کر مل گئے فت لا تو جاخر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا یہاں پر اور ہمیں یہاں رہنے کے لیے کہا تو عقیم تم بھی ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دو فاقم نہ حتیہ قدیم نہ فتح خیبر تو ہم نے بھی وہاں پر اقامت اختیار کی یہاں تک کہ خیبر کی جنگ میں ہم آ فتح خیبر پر آ واپس گئے سبق نہ تم دل ہجرا اور لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم ہجرت میں تم سے سبقت سب لے گئے تم تو حفصہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ہجرت کر گئے یہ لوگوں نے کہا اور ان کے دل میں یہ بات جو ہے وہ تکلیف سے ثابت ہوئی صدا غلط اسما دن تو امیش اللہ حفصہ اسما بن تو میش حفصا رضی اللہ تعالی انہا دن تو عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آئی خداخلا علیہ عمر واسما عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ کو اسما بیٹھی ہوئی تھی من حجی پوچھا یہ کون ہے یقیناً سلام دعا جس کا ذکر نہیں ہے وہ تو لازم ہے اور اس کے بعد یہ بھی پکی بات ہے کہ وہ پردہ کے اندر تھی اگر پردہ میں نہ ہوتی تو عمر کو ویسے ہی پتہ چل جاتا عمر کو پوچھنے کی ضرورت اسی لیے پڑی کہ وہ پردہ میں تھی اور اگر بالکل معمول ہو بات بزرگ آدمی ہو اور اس کی بیوی بھی موجود ہو اور دوسرا بھی ساتھی بزرگ ہو یعنی ہر اپنے ساتھی کے آدمی کو پتہ ہوتا ہے اگر اس کی عادت جو ہے وہ پاکیزہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ اگر ایک گھر ایسا ہے تو جو چھوٹا ہے تو مرد سلام کرنے کے بعد اجازت کے بعد آ جاتا ہے عورت پردہ لے کے اس کی بیوی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو ایسی مصنوعیت کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اب اندر نہ آ سکے اور کوئی اس میں چیز لینی ہے وہ لے نہ سکے یا کھانا کوئی لینا ہے یا کھانا ہے تو کھا نہ سکے اگر اور کوئی جگہ نہیں تو آ سکتا ہے عمر اندر تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کون بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کالت اسما کا اسما ہے کالا الحبسی یا آگ ہی البحری یا آگ ہی یہ حبزیہ ہے ہبسیائی ہے یہ سمندر کا سفر کرنے والی وہ آسما ہے کالت اسما اسما بولی نام میں وہی ہوں کالا سبق نہ تم بن ہجرا کہ ہم ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے اب یہ کیوں کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ممکن ہے کوئی ایسی بات تھی جس میں انہیں یہ کہنا مناسب معلوم ہوا اللہ علیہ کیا تناظر تھا جس میں یہ بات ہوئی بہرحال یہ بات کہی اور کہا رسول اللہ منکم. اے اسماء ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تم سے زیادہ حقدار ہیں کیا نبی علیہ سلاۃ اسلام کی دولت کے حقدار ہیں نہیں کیا وراثت کے حقدار ہیں ان کی تو وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی کس کے حقدار ہیں نبی الم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے ایمان اور اسلام کی تعلیم اور تربیت اس کے ہم زیادہ حقدار ہیں تم سے کیونکہ ہم ان کے ساتھ جڑے رہے فضا بہ غصے میں آ گئی اسما وکالت اللہ واللہ. لک تم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہر چیز میں اللہ کی قسم تم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وی تم جاٮٔا تم تمہارے بھوکوں کو وہ کھلاتے تھے جاٮٔا تم تمہارے جاہلوں کو واپس کرتے تھے تمہیں دین سکاتے تھے تم تو ہر وقت دو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے خیر کو وہ باد اور ہم دور دراز پردیس میں پڑے ہوئے تھے ہم ان کی زمین میں تھے جو ہمارے ساتھ کی وجہ سے بغض رکھتے تھے ہم تو ایک تکلیف کاٹ رہے تھے ذات اللہ رسول ہی اور یہ سارا کچھ ہم نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے لیے تھے لَا أَتَعَمُ اور سب سے مجھے رب کی میں کھانا نہیں کھاؤں گی ولا ارش الشراب میں بالکل پانی نہیں پیوں گی کوئی چیز نہیں پیوں گی پینے والی ہتہ اب پورا ماں کلتا صلی اللہ علیہ وسلم حتیہ کہ میں تیری بات نبی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کر دوں. کہ تیرے مجھے یہ کہا کرا جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکر تو لگ ظالم جب نبی علیہ السلاۃ وسلام آئے تو اخماں کہتی ہے، میں نے فوراََ ان کے ساتھ یہ بات کی پکالا ماں کلتی رہوں کا کیا کہا بھر کو کال کو لہو کزا و کزا کہا میں نے اسے یہ جواب دیا کال نہیں کا وہ تم سے زیادہ میرے حقدار بالکل نہیں ہے لہو بنی اچھا بھی ہجرت واحدہ عمر کے لیے اور عمر کے ساتھیوں کے لیے ایک ہجرت ہے بل انتم ان تم اہل سفین ہجر کون اور تم سفر کرنے والے پردیسیوں کے لیے دو ہجرتیں ایک ہجرت حدشہ ایک اب جو تم مدینہ کے لیے ہجرت کر رہے فطانہ ابو موسا اچھا سفینہ یا سونہ اور ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہجرت حدشہ سے ان کے ساتھ آئے تھے اور ان کے اچھا جنہوں نے سفر کیا تھا سمندر کا سارے باری باری اسما کے پاس آتے یہ اللہ الحاظ اس کو اس حدیث کا بار بار سوال کرتے وہ بیان کرتی نام دنیا شین افراد ان کے پاس دنیا میں اس سے زیادہ خوش کرنے والی کوئی چیز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر ایمان رسوخ کر چکا تھا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوشخبری دنیا بھر سے عزیز ان کی عید ہو گئی ایک ایک شخص آ رہا ہے بتا کر خوش ہو رہی ہے وہ سن کر خوش ہوئے رہے نہیں سمجھ یہ اللہ کی دین ہے جس کو بھی دے دے اور خلافت یوں تو نہیں ملا کرتی خلافت تو محنت کے بعد ملا کرتی ہے جو محنت اللہ کے رسول نے کی اور جو ان لوگوں نے کی جو ان کا راستہ چلے صلی اللہ علیہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسلم قرآم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض یہودیوں کا محاصرہ کرنا بعض بستیوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیرت ہم پڑھ رہے ہیں جنگ پر جنگ ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی صرف جنگ ہی لڑتا رہا ہے, حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ جنگ کا لڑنا نا گبیر ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے یہاں شیطان اور اس کے چیلے باز نہیں آتے ایک اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے اگر یہاں پر ایک حکومت والد آ جائے پھر امتحان نہیں رہتا اور ایسا ہوگا جب عیسیٰ علیہ سلاط و اسلام ہوں گے پھر اسلام اپنی گردن زمین پر رکھ دے گا تمکن حاصل ہو جائے گا پوری دنیا پر اسلام ہی کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے یہودی جہاں تک بھی عیسیٰ علیہ سلاط و کا سانس جائے گا وہ یہودی جو ان کو قبول نہیں کریں گے ان کا سانس ان کے لیے قاتل ثابت ہوگا یا جو ماجود مر جائیں گے سب ہلاک ہو جائیں گے بس پھر عیسیٰ ہوں گے اور ان کے ساتھی ہوں گے اسلام ہوگا اور صرف اسلام ہوگا آزمائش کفر کے ساتھ ٹکراؤ کی ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی روح کو قبض کر لے گا صحیح حدیث میں آتا ہے خوشبودار ہوا چلے گی جو بغل کے نیچے سے سب کی روح کو قبض کر لے گی حتہ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے سینے میں ایمان تھا وہ بھی مر جائے گا پھر شرا شری لوگ رہ جائیں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی جب صرف شریر ہو تو عذاب آتا ہے جب صرف اہل ایمان ہو تو پھر آزمائش ختم اور بس پھر وہ جنت کے حقدار اور جب یہ حال ہو جو آج ہے تو دنیا اسی میں چل رہی ہے ٹکراؤ یہ ٹکراؤ تو ہوتا رہے گا نبی رن صلی اللہ نبی نبی ہے ہیں جنگ کے نبی ہیں آپ صلی اللہ سے جہاد و قتال کیا جہاد اختال قیامت تک جاری رہے گا جو اس کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود معطل ہو جائے گا اور اس کو معطل کرنے والے مرزا غلام احمد کادیانی اور اس کے ساتھی جیسے لوگ ہوا کرتے اور بعض اوقات اہل ایمان جو ہے وہ بھی بعض شبہات کا شکار ہوتے ہیں اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے سمن صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر الہ آباد القرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے وادی قرآ کی طرف تشریف لائے اپنی فوج کے ساتھ وکانا بھی جماعت المن الہود اور وہاں پر یہودیوں کی ایک جماعت گھسی ہوئی تھی اس بستی میں اور شرارتیں کرتے تھے اب یہ شرارتیوں کو سزا دینے کی وقت کا وقت آیا ہے اللہ نے اپنے نبی کو طاقت دے رکھی ہے اور اس کے اصحاب ہیں جو جا نثاری کرنے والے ہیں ون جماعت و من عرب عربوں کی ایک اور جماعت بھی ان کے ساتھ مل گئی اور زیادہ مضبوط ہو گئی بلما نازل استقبل استقبالت ہوں یہود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے اپنی فوج کے ساتھ تو ایک دم بے سخت یہود نے تیروں کی بچھاڑ چھوڑ دی وہ اور وہ اس کے لیے بالکل تیار نہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس کی امید نہ رکھتے تھے کہ ایک دم سے تیر آ جائے گا ایک شخص تھا وہ قتل ہو گیا یہ جی تھا کون تھا وہ دن جو تھا عبد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا تانا ریفا آصف الجامی وحا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بن بید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وبا کر دیا تھا یہ غلام فقال الناس لوگ کہنے لگے اس غلام کے لیے کہ تو مومن مسلم تھا اللہ کے راستے میں مارا گیا تھا اللہ الجنہ اس کے لیے جنت مبارک ہو اس کے لیے جنت خوشگوار ہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بحالی میں موجود ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلّہ ہرگز نے ولیمت مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان میں شملا تھا اللہ یوم خیبر مغان کسی بھائی مقاصد کہ وہ ایک چادر جو غنیمت کے تقسیم ہونے مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے خیبر کے مال غنیمت میں سے اس نے چرا تھی وہ چادر لتاس نارا اس پر آگ کو بھڑکا رہی ہے چادر میں یہ موجود اور چادر اس پر آگ کو بھڑکا رہی ہے گویا کہ چادر میں آگ ہے وہ آگ بن کے اس کو لپٹ گئی فَلَمَّا فلم سمیا جا جب لوگوں نے یہ بات سنی جاجی چراغ اور چراغ ایک بندہ صرف دو تس میں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تسمے اس وقت لباس کو بانٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے ہر جگہ لباس میں سلائی تو نہیں ہوتی تھی سلائی کی مشینیں نہ تھی اتنا آسان کام نہ تھا اور جوتے کو بھی باندھنے کے لیے یا اور کوئی سامان باندھنے کے لیے چسمہ بہت استعمال ہوتا تھا عام بالکل کم قیمت چیز تھی روز مرہ استعمال کی ایک بندہ دو تسمے لایا جو اس نے مال و زنیمت کی تقسیم سے پہلے لے لیے تھے یہ خیانت ہے یہ خیا مال غنیمت سے لے لینا تقسیم سے پہلے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف جنگ نہیں کرتے تھے کہ تو خواب منحوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صرف لوگوں کی دردنے مارنے کے لیے دنیا پر آئے تھے وہ دنیا کو وہ تہذیب سکھانے کے لیے آئے تھے جو تہذیب اور تمہاری سب تہذیبیں اس کے مقابلے میں بدتہذیبی ہے سید قطب رحیم اللہ نے خوب لکھا انہوں نے کہا کہ میں نے جادو منزل وہ ان کی جو کتاب ہے معالم فتری اس میں پہلے میں نے لکھا تھا تہذیب اسلامی تو میں اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہوں میں لکھتا ہوں تہذیب کیونکہ اسلام کے صبح سب بخت تہذیبی ہے ایمان جس کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی آنکھیں اور دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نبی علیہ سلا اسلام تربیت فرما رہے ہیں اے جنگ کے اندر صحابہ کی رضوام اللہ عالم بندی سراطنار کہنے لگے یہ آگ کا ایک تسمہ اور سراطان یا یہ آگ کے دو تسمے اگر یہ واپس نہ کرتا تو یہ تسمے بھی مرنے کے بعد اسے آگ بن کے چمک کیا ہوتی تو دیکھیے مسجد کا مال مسلمین کا مال اس کا بہت دھیان رکھا کرے مسجد کی چیز بعض اوقات لوگ بالکل بے پرواہی سے استعمال کرنے سے یہ قطن جائز نہیں ہے الا یہ کہ یہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے اندر معلوم ہو اور طرح شدہ مثلاً مسجد کے برتن ہیں مسجد کی چارپائیاں ہیں مسجد کی کوئی اور ایسی چیزیں جو ہر وقت استعمال کے لیے مسجد کے لیے مسجد وہ کرائے پر دیتی کہ رہ جاؤ بھائی استعمال کرو اس کا دھیان رکھو اس اصل حالت میں واپس کرو اور مسجد کو اس کا کرایہ جمع کراؤ تاکہ مسجد کے بجلی کے بل میں مسجد کی صفائی میں مسجد کے دیگر اخراجات میں یہ استعمال ہوتی یہ پلٹا بجائے غلط کام کہ اچھا کام ہے مگر ایک شخص مسجد کی جو لیے وقت کی ہے پرانے مزید مسجد کے لیے وقت ہے اور یہ بلب ہیں یہ پنکھے مسجد کی ہر چیز کو استعمال کرتے وقت اس چیز کا احساس رکھے یہ مسلمانوں کی امانت ہے یہ بہت ضروری ہے جو شخص امانت کا دھیان رکھتا ہے وہ ہر امانت کا دھیان رکھتا سب سے اہم امانتی ایمان لانے کے بعد وہ کلمے کی امانت ہے کہ کلمے میں کوئی شرک نہ داخل ہو اور اس کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے نماز کی امانت ہے کہ نماز کے اندر بندہ صرف اللہ کی نماز کرے اور نماز میں جس چیز کو اللہ کے نبی کا طریقہ جان لے صرف اس کو نہ چھوڑے لوگوں کے لیے اور دوسری بات نماز کے اندر مثلاً وہ زبردستی نہ کرے مثلاََ کہ اس کو پشاب اور پہانا کی حادت ہے یا اس کا کھانا بالکل تیار ہے تو نماز نہیں ہوتی جب تک اس سے پہلے فارغ نہ ہو جائے آبا رسم اللہ صلی اللہ علیہ واحب واپس اب نبی علیہ سلاط اسلام کو ہر وقت آپ دیکھیں گے ایک جرمل کی صورت میں خود صفوں کے آگے موجود ہیں صفوں کی ترتیب فرما رہے ہیں اپنے لشکر کو تیار کر رہے ہیں ہر مومن کو لڑنا پڑے گا اور جو شخص یہ آج کتاب نہیں کرتا اور اپنے دل سے بھی کتاب کی بات نہیں کرتا تیاری نہیں کرتا ذہن میں وہ نفاذ کے ایک شو پر ہے حدیث صحیح مگر فتق اللہ مستعت جتنی استطاط ہے اتنا کرنا ہے اور پھر کیا خوب میں نے بچوں کو بتائی تھی ایک بات پڑھاتے ہوئے میں نے یہ بات پڑھی تھی ابن قیم کا سنہری کال ہے رحی محلہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی اللہ کے راستے میں تابعداری کے ساتھ رقم ہے یہ ہر وقت اللہ کے لیے کسنے مرنے والے تھے ہمارے آئما تھے امام ابن تعمیر کے سب سے بڑے شاگرد اور بہت ہی ہونہار شاگرد امام ابن قیم ہیں فرماتے ہیں کہ کسی کام کے بارے میں مسلم ہے مومن تجھے نہیں پتا کہ یہ جائز ہے کہ نہ ہے تیرے پاس تحقیق کا وقت نہیں ہے یا سہولت نہیں ہے تو تین چیزوں پر سب سے پہلے نظر ڈال تجھے رہنمائی حاصل ہو جائے گی ایک میں تیرا کام جو کرنا چاہتا ہے جو تو نظریہ اپنانا چاہتا ہے نیا عقیدہ تجھے پہنچا ہے کوئی بھی نیا, خیار, نیا نظریہ پہنچا ہے یہ تو اپنانا چاہتا ہے کوئی کال تو کہنا چاہتا ہے جو اس سے پہلے تو نے نہیں کہا کوئی عمل تو کرنا چاہتا ہے جو آج کرنے لگا نیا عمل پہلے دیش پیدا کہاں سے ہوا ہی اس کی پیدائش پاکیزہ سرزمین سے ہے یا گندی پورے اور کرکٹ کی زمین سے ہے کس جگہ سے یہ پیدا ہو رہی ہے یہ احساس تیرے اندر کس چیز نے بیوہ کیا کیا پلنگوں سے سنی یا کسی جاوید غامڈی ٹائپ گمراہ سے سنی ہے یا کسی مومن سے سنی اور قرآن سے پڑھی اور حدیث سے سیکھی ہے اور سنت کی روشنی میں یہ بات تجھے سمجھ آئی اور تیرے دل میں اس نے اپنی جگہ بنائی تیری زبان سے نکلنا چاہتی ہے تیرے عمل کی زینت بننا چاہتی سب سے پہلے اس کی کہ یہ بات جو ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے اس بات کا مقصود کیا ہے مطلوب کیا ہے اس بات سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خیر ہے کہ خیر ہے وہ اللہ کی محبوب چیز ہے جو حاصل ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند چیز ہے تیسری بات ایک اور دیکھ ہو سکتا ہے کہ بات بھی پاکیزہ سرزمین سے پیدا ہوئی ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ٹارگٹ ہے مطلوب و مقصود ہے وہ جنت آکرت میں اور دنیا میں اللہ رب العزت کے جھنڈے کو بلند کرنا ہو تیسری بات یہ دیکھ کہ اس کے اواقف کیا ہوں گے اس کے نتائج کیا ہوں گے اگر یہ بات نیک نیتی سے تو کرنے والا ہے اور اس کے بعد تیرا ٹارگٹ مطلوب بھی صحیح ہے مگر نتائج جو ہے وہ فساد پیدا ہو رہے ہیں اس بات کو روک لیں امر بن معروف اس وقت نہیں کیا جاتا جب امر بالمعروف کی قوت نہ ہو استطاعت نہ ہو اور امر بالمعروف کا اہل نہ ہو اور اس کے نتیجے میں فساد پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے نہ ہی ان منتر نہیں کیا جاتا اس وقت تک جب تک کہ نہ ہی منتر سے وہ مطلوب نہ حاصل ہو جو اس کا مقصد ہے کہ منتر ختم ہو جائے اور امر بالمعروف معروف نہ ہیل کا مقصد کیا ہے اصلاح ہو جائے اگر اسلح نہیں ہے تو پھر یہ بات نہیں کرنی قرآن کی اسی آج کا مفہوم ہے اصلاح میں صرف اسلحہ چاہتا ہوں توفیقی اللہ بل اور مجھے جتنی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی اتنے ہی کر سکتا ہوں یہ نبی شعیب کا علیہ الصلاح اسلام فول ہے یہ ایک طریقہ ہے کیا مرتب واجب القتل نہیں ہے یقیناً واجب القتل نہیں ہے یا جو شخص یہاں پر مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہا مسلمانوں کے ملکوں میں کیا ہم اشریوں کی طرح اور موت زلا کی طرح اور تفات جاہل کی طرح کہ جو یہ کہتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آدمی جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ قافر ہے جب تک کہ بالغ ہو کر سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو اسلام میں داخل نہ کرے اہل سنت کے کل علماء اہل حدیث کے کل علم حدیث علیہسمت ایک ہی نام ہے جی ان کو دیا گیا جو فرقوں میں نہیں پھٹے اصل نام ہمارا صرف اسلام ہے یہ اس پر جمع ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوگا وہ مسلم ہے جب وہ باوجود ہوگا پھر, پھر سکھایا جائے گا غلط عقیدہ غلط عمل شرق وہ مشرق ہوگا جب ایک ایسے میں پیدا ہوا جہاں آخری کتاب قرآن کو مانا جاتا ہے آخری رسول اور نبی محمد کو مانا ان کی بات کے سامنے ہر ایک کی بات دیر مانی جاتی اسے زندگی کے ہر میدان کا رسول ہر میدان کا قائد مانا جاتا ہے آخرت کو مانا جاتا ہے تو یہ بچہ پیدا ہونے والا مسلمان ہے اللہ یہ کہ اس کے ماں باپ جو ہے نصرانی ہے اسے یہودی بنائے نفسرانی بنائے اسے مرزائی بنائے اسے شیعہ بنائے اسے بریڈ بھی بنائے اسے چکرال بھی بنائے اسے گام بھی بنائے اسے کوئی اور بنا دے جو مرضی بنا دے تو یہ جو لوگ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ عقل کی آنکھ کھولے گا پھر اسلام سوچ سمجھ کر اسلام میں داخل ہوگا یہ جی بالکل وہ بات ہے یہ جی سنت رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے قط ان قط ان ہٹی ہوئی ہے اللہ سب کو اسلام پر پیدا کرتا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں بچے وہ مسلمانوں کے بچوں کی حیثیت میں جو ہے وہ قائم ہے تو پوری امت کا جس پر اجماع ہو اس بات سے اختلاف خوفناک اختلاف ہے کہ یہ بہرحال موتاراضہ کے طور پر میں نے یہ باتیں کر دی اب ہم اس کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ ہمارے نبی جنگ و جہاد اور قتال کرنے والے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں بھی کتال کرنے اور اللہ کے راستے میں لڑے بغیر چارہ تار نہیں ہے مگر وقت کے ساتھ اور استطاط کے ساتھ استطاط کے بغیر نہیں میں نے یہ عرض کی کہ مرتب کی صدا قتل ہے مرتب کون ہے علماء ان کو جو کلمہ پڑھنے کے بعد شریف صرف کفر میں چلے جاتے ہیں ان کو کاخر نہیں کہتے مرتب کہتے ہیں سارے علماء ہرمین سے پوچھ نے ابنسینیا سے پوچھ لیجیے محمد بن عبد الوہا سے پوچھ لیجیے امام بخاری گپتی سے چلے جائیے کیونکہ اسلام کے بعد کفر میں داخل ہوئے پہلے یہ مسلم تھے مسلمانوں کے ذر پیدا ہوئی اسلام میں انہوں نے آنکھ کھولی اب انہوں نے صرف تعیدہ اپنایا کہ اللہ تقرا اور مشکل کشہار حاضر کروا دیے غیر اللہ کی نظروں میں آج غیر اللہ کی کسمیں اٹھائی اور تیرہ بخش نام رکھا جب بچہ اللہ نے دیا واس بخش نام رکھا جب بچہ اللہ نے دیا اس کو سونے کا دیگر پہنا دیا اس کو فقیر بنا دیا فلان بلان کا یہ سب مشرق مرتب ہیں اور یہ سب واجب القتل ہیں اگر توبہ نہ کرے ہاں یہ علماء کا فیصلہ ہوگا پھر توبہ کرائی جائے یہ قتل کیا گیا تو کیا اب پوچھ کر ہم قتل کرنا شروع کر دیں ہم جتنے ہیں اس سے دس بیس دنوں کے تو قتل کر سکتے قتل کرنا شروع کر دیں نہیں ہر ایک کا جواب نہیں کیوں نہیں اس سے اصلاح نہیں ہوگی یہ حکم ہے مگر یہ حکم کے ساتھ کچھ شرائط ہے کچھ ضوابط ہے یہ اس وقت تک اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے کیا چوری کے سزا ہاتھ کاٹنے نہیں آج ہم سے کوئی چوری کرنے یا اس کا ہاتھ کاٹنے کیا ہوگا گورنمنٹ ہاتھ کاٹنے والے کاغی کو بھی پکڑ کر لے جائے گی اور وہ بھی پکڑے جائیں گے جنہوں نے رپورٹ نہیں کیا کہ تمہارے بیٹے کا آپ کا دا تم نے بتایا کیوں سارے پکڑے جائیں گے دعوت بدنام ہوگی اور انتہائی نقصان ہوگا آج نہیں میرے بھائیوں اس لیے دین کو علماء سے سمجھئے اور سمجھ کر کہیے دین گہیز میں داخل ہونا دنیا کو سمجھنا بہت آسان ہے مگر اس کے بعد علماء کی تربیت میں چلنا نازک مسائل کے اندر بہت ضروری ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل غلام جب شب ہمارا اللہ کے راستے میں ہم اسے مسلم ہی کہیں گے اور اللہ اللہ سے جنت ہی جائے گا یہ اب بھی جانبی کبھی نہیں ہوگا مومن مسلم تھا اس نے خیانت کی تھی خیانت کی سزا سے بھی تو نبی علیہ السلاط اسلام نے کتا صحابہ کی سمے درست کی سما داسلام کا ابو فن نبی علیہ صلاط اسلام نے آخری طور پر نبی رحمت تھے رحمت رحمۃین تھے ان کو یہود کو موقع دیا کہ اسلام لے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا وہ بارہ المے سے ایک نے مبارزت کی مقابلے کے لئے نکلا سب بارہ زبر فقہ نکلے اس کے مقابلے میں رضی اللہ تعالیٰ سے قتل کر دیا ثم بارہ زا آخر دوسرے نے مبارزت کی سب علی فقہ علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا حت الب الحرا اشارہ رجولنگ 11 آدمی کپار کے قتل ہوئے کتنا اللہ تب, تبارک و تعالی مددگار ہے اسلام کو متمکن کر دیا مومرو کو طاقت دے دیے شیخ عبد الرحمان جو مظفر الحوالی کہتے ہیں کہ کفار کو اللہ نے بڑے اسباب دیئے اور امریکی کو دیکھو کتنا طاقتور اور کتنا سبول جسم کا ہے اور ہمارے مجاہد کو اس کے مقابلے میں دیکھو بیچارہ بالکل چھوٹا سا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی ایک گھوشے استقام تمام کر دے گا اور جب امریکی کمانڈوں کی تعریف اخباروں نے کی تو منافقوں کے دل سانپنے شروع ہو گئے قریب تھا کہ کلیجے پھٹ جائیں ان کے اور ان کے دل سینے تاگ کر کے ان کے منہ کے ذریعے باہر نکل آئے وہ چاول ہو رہے تھے اب تو کمانڈو آ گئے ہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکے گا اللہ کے فضل و کرم سے ان کمانڈو کو ہمارے چھوٹے چھوٹے مجاہدین نے جو ان کے مقابلے میں بالکل جسمانی طور پر کمزور تھے مکھیوں کی طرح مارا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اللہ کی مدد آئی اور گیارہ سے گیارہ قتل ہوئے گئے صحابی ایک دن شہید ہوا رضی اللہ تعالیٰ حب احد پتل عبل پتا چلا ہوں حتہ امسو نبی علیہ سلاد اسلام سارا دن کال کرتے رہے حتیہ کی رات ہو گئی علیم خود چلم اس شم بس سورج نہیں نکلا تھا قدر حتی ہا ان وطن. ایک میزا بھر نکلا ہوا تو نبی علیہ اسلام کت کے ساتھ الحمد للہ فتح حاصل کر لیب اصاف متان کثیر بہت معلومات غلیمت کے طور پر ملا اور سر سفر والی کہتے ہیں جتنے بھی اسباب کفار کو, کو اللہ نے دیے تو مومن ایمان پر قائم ہو جاؤ اعمال امالحت کی شرط پوری کر دو یہ سارا تمہارا مالے میں جمع کر رہے ہیں فکس کرنا ہوتی اصحاب ہی اللہ کے نبی نے اس کو اس اصحاب میں تقسیم کر دیا وہ الارض کل اور دوا ناخلاب وہ اور زمین کو اور کھجوروں کو یہ اس کے پاس چھوڑ دیا کہ تم ہی ان کی رکھوالی کرو آدھا پھال تمہارا آدھا میرا ان کے ساتھ جیسے اوپر کیا تھا یہاں بھی معاملہ کر دیا یہی کے آگے آگے پر کیا یہاں لکھا نہیں اب دیکھیے یہ دل کا غنہ کہ جب واپس لوٹتے ہیں مالیگنی میں بہت میرا خیبر میں تو فوراً مہاجرین نے انسار بھائیوں کو وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے بھائیوں کو ڈیری کی استعمال کرنے کے لیے کہ بھائی جب تک کیا استعمال کرو وہ واپس کر دی قرض ہاتھا نا واپس کر دیا کتنے غیور لوگ ہیں جب اللہ نے روٹی کھانے کے لیے عزت کا سامان پیدا کر دیا تو اپنے بھائیوں نے پیار سے محبت سے عزت سے احترام سے بڑی زبردست قسم کی خواہش سے یہ چیزیں پیش کی تھی وہ بھی واپس کر دی کہ میرے پیارے بھائی اللہ آپ کو مبارک کرے اب اللہ نے مجھے غنی کر دی وہ ساری چیزیں لے لو ڈیری واپس یوں ہونا دولت عائشہ رضی اللہ انہا عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی نا ثلتے حق خریدر جب خیبر فتح ہو گیا فتح کر لیا گیا کل ہم نے کہا الان بہو میں رکھا تھا اب ہم کھجورے پیٹ بھر کے کھائیں گے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے خیبر کو فتح کر دیا معلوم ہوا اس کے پہلے اہل اسلام نے کھجورے بھی پیٹ بھر کے کھائی تھی کھانا کھانا تو درکنات خدور بھی پیٹ بھر کے نتیج نہیں ہوتی تھی اللہ کے راستے میں چلنا تو یہ آسان کام ہے اور بڑا آسان ہے ان کے لیے جن کے لیے اللہ آسان کر دے خاصا نیش سے جس کے لیے چاہیں وہ آسان بنا دیں گے خاصا نوش سے جس کے لیے چاہیں کہ مشکل بنا دیں گے نفاق والے کے لیے بھائی دل میں ایمان جو ہے وہ خالص کریں ہم اور جلدی خیرات کرے یہ جو پیسہ خیرات کرنا یہ بڑا سخت ضروری ہے آج کا سب سے بڑا جہاز ہم شہری لوگوں کے لیے پیسہ خیرات کرنا اپنی توانائیاں کھپانا ہے لوگوں کے لیے محنتیں کرنا ہے بیماروں کے لیے طالب عندوں کے لیے علم کے لیے غلام کے, کے, کے, کے, کے, کے لیے اور جو کتاب میں اللہ رب العزت نے کتاب میں عزت احترام ثابت قدمی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصوا کے مطابق جھنڈے کو بلند رکھنے اور جلد اللہ اسلام کی بستی کا اعلان ہمارے کاموں تک پہنچا گئے اس مبارک اعلان کو ہم مرنے سے پہلے سنے اور اس بستی میں چلے گئے جہاں اللہ کا دین تھا بلند ہو آدھی سو مباسا باسوخ سری الحرقات یا حرقات ہرکات کا علاقہ ہے اس کی طرف نبی ندی الاسلاط اسلام فریعہ بھیجتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت غذبہ وہ ہے جس نے خود شریف ہے فریعہ وہ ہے جس کو بھیجا گیا ایک ٹولی بھیجی صحابہ کی لڑا کا جنگ جو ماشاء اللہ جنگ کرنے والے بجا حدیب رسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جوہینا جو کے علاقے میں یہ علاقہ تھا اس کی طرف ایک ٹولی بھیجی پلما دنؤ جب ان کے قریب ہو گئے باسل امیر اختلاح آیا کرتے آگے جانے والا لکچر جو کہ پتہ کرے خبر لائے یہ کچھ لشکر نے آگے بھیجے کہ جو پتا کرو کہ یہ ہرکات والے کس حال میں لڑائی کیسے شروع کی جائے فلم خبر ہی اک بلا ہٹ کا جناب میں بس ان کی خبر پہنچی تو پھر ان کے قریب وہ رات کو وہ قد ہدا اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا سما کام کھڑا ہوا یہ امیر ان کا فہام اللہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی بات نہ آلے اللہ کی حمد کی اور اس کی فنا کی ہمیشہ اسی سے آغاز ہوتا تھا جہاد کا اور اللہ کو یاد کیے بغیر جہاد کے تال نہیں کرتے تھے باقی مستحکر ہو جائیں کیونکہ ان نمل اعمال دل اعمال کی قیمت صرف عمل پر نہیں اس اُسنی اس نیت پر اس اسنی ہے جس کے ساتھ دل معمول ہے تو مہ کام افہام اللہ باس نہ آلے جمع ہوا اہل ہوگی جس کا اللہ اہل ہے تو کہنے لگا امیر اسی کمبے تک بند وہ شریف میرے, میرے مجاہدین بھائیو میں تمہیں اللہ کے تقڑے کی, کی وصیت کرتا ہوں دے اس کا کوئی شریک نہیں بالا سونی اور میری اطاط کرو میری تم نافرمانی نہ کرنا میں تمہارا امیر ہوں بالا تُخَالِفُ خالف اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرنا تھا یا ملا یوفا کیونکہ جو اطاط نہیں کرتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے اندر اسلام کے اندر کوئی رائے نہیں ہے کوئی اس کا ہٹا نہیں پھر مرتبہ باہوں پھر مرتب کیا لشکر کو اور ایک چال کھیلی بالا یا فلان انٹا و فلا کا اے فلان اور فلانے, تم دونے گا. فلان, فلان اے فلانے, تم دونوں اکٹھے ہوگا یا فلان انٹا و فلا اے فلان اور فلان تم دونوں بھائی کٹھے ہوگا لا یوفار کو کل کو ساری باہو والا زمین ہو تمنے سے نہ تو ایک دوسرے سے کوئی جدا ہو جو دو دو جو جوڑے میں نے بنائے نہ اپنے جوڑے سے کوئی جدا ہو یہ طریقہ اختیار کریں گے تم نے اپنے ایک بھائی کا خیال رکھنا ہے اور اس میں دوسرے بھائی کا خیال رکھنا ہے اور تم نے باقی بھائیوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے مگر خاص خیال تم نے اس ایک بھائی کا رکھنا ہے جس کے ساتھ تم اور, اور دوسرے تمہارا رکھنا ہے یہ ایک عجیب خیال تھی ان کی اس میں کبھی کسی کی ضرورت تھی اس گیا تم اور یہ خبردار تم میں سے کوئی پیچھے نہ لوٹے اکول اور میں یہ کہوں آئینا سارے مکا اور تو تو گیا تیرا صاحب کدھر ہے کی چھوڑ کے آیا اپل آدری مجھے تو نہیں پتہ خبردار ہے ایک دوسرے سے ساتھ نہیں چھوڑنا کٹھے مرنا کٹھے دینا ہے جب میں تقبیر کروں تو تم نے بھی تقبیر اللہ اکبر کہنا یہ بڑی حیدت والا نعرہ ہے اوپار کے دل دہل جاتے اللہ رب العزت ہم منہ سے پکارتے اللہ ان کے دلوں میں حید جو ہے کر دے دو پرماتما کا خاتون کلو بھی روب اللہ نے ان کے دلوں میں روب کو تاریخ کر دیا کیوں بنا اشرسوں دل کیونکہ وہ اللہ کا شریف ٹھہراتے آپ نے خلافت قائم کرنے کے لیے اٹھے ہو لوگ اور ان کے اندر شرک کرنے والے ہوں خلافت کا دعوے دار ہو اور وہ صرف اور توحید کی بنیاد پر لوگوں میں تقسیم کو اپنی جماعت کو کمزور کرنا سمجھتا ہو اور خلافت اسمانی قائم ہو اور محمد بن عبد البہد کی جماعت کو بےقب سے اکھاڑنے کے لیے موقع کو غنیمت جان کے فوراً سخت و تاراف کر دیں ان کے شہروں کو اور توحید کے نشانات کو مٹانا شروع کر دیں یہ خلافت فیلانے کے لائق ہے شروع خلاحت توحید کا نام ہے تقدیر کا نام ہے اللہ اکبر کا نام ہے وہ ذرا تلوار بے نیام کی سنما کب کروں واحدہ یہ تقدیر کہی اور ایک بار بھی حملہ کیا مجاہدین نے وہ قوم کو بھیج لیا وہ سیوں کو لا اللہ کی تلواروں نے اس قوم کو کر دیا اب آگے پڑھوں کہ نہیں حد آپ عمرت الطبیہ پڑھنا کہ بتا رہے بس اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ پڑے ہوئے میں سے حق بات جو ہم نے سنی اس کو دل میں جگہ دینے کی توفیق کی فرمائے اس پر عمل پیرا کرے اور اس حال میں ہماری موت واقع ہو کہ ہم اللہ کے رسول کے اصوائے مبارکہ پر عمل کرنے والے ہوں اور اللہ ہمارے سبات کو وسواف کو دور کرے ہمیں رائے مستقیم پر استقامت پذیر کر دے عمل اور جو غلط بات ہمارے منہ سے نکل گئی ہو اگر ہمیں اس کا علم نہ ہو تو اپنی رحمت خاص سے اسے معاف کر دے اور اگر اس کا علم ہمیں پہنچے تو اللہ ہمیں اس سے اسی وقت ساری دنیا کے اندر جن کے اندر ہم نے بات کی ریزیو کرنے کی توفیق عطا منگوا آمین